میرا یہ تھا لامہ صاحب کہ سب سے پہلے کھیتی جو ہے یعنی کھیتی باڑی کون سے نبی علیہ صلاح نے جو ہے وہ شروع کی تھی اور کھیتی میں سب سے پہلی فصل جو ہے وہ کون سی اگائی گئی تھی اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا جزاک اللہ خیر اسلامہ بھائی اب روایات کے مطابق تو میرے خیال میں حضرت عدم علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا روایتوں نے کہ حضرت سی نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دونوں کے بارے میں روایتیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ویسے تو جو نظر آتا ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام والی ہی جو ہے وہ آ... بات جو ہے وہ صحیح زیادہ جو ہے وہ نظر آتی ہے کیونکہ حضرت آدم کے بعد سینا ابراہیم السلام تک تو بہت لمبا ایک عرصہ ہے تو وہ لوگ آ کر کچھ نہ کچھ تو کھاتے تھے نا ویسے تو بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے آتا تھا حضرت ابراہیم جب نکلے اور یعنی گھر والوں سے کہا کہ میں کچھ لے کر آتا ہوں تو جب راستے میں گئے تو ذہن میں خیال کہ میں تو پیسے نہیں ہیں تو وہاں سے ریٹ بڑی اور واپس لے آئے اور واپس لا کر اسی پریشانی میں سو گئے کبھی گھر والے دیکھیں گے تو ہوگا تو گھر والوں نے اٹھا اور کہا حضرت اسے کھانا کھا لیجیے آپ پریشان ہوئے کیسے ہاں سے آپ نے کہا وہی آپ گندم لے کر آئے ریڈ کو گندم نہ دیا اس میں کچھ آپ نے کھڑے کچھ کو بو دیا ایک روایت یہ دوسری روایت یہ ہے کہ گندم حضرت عالم کے ساتھ ہی آپ دنیا پہ آگے جب آپ نے گندم کا وہ کھانا کھایا تھا درخت تو اسی کے ساتھ وہ آگے اور آپ نے سب سے پہلے یہ شروع کیا جی جانی اندر